SubhanAllah, SubhanAllah, MarciaAllah. Qadhaqisimun Qarshaf ibn al-Babhaq, Al-Qam. Qadhaqisimun Qarshaf ibn al-Babhaq, Al-Qam. Qamdanaqqus, Al-Sama'aq, Sa'adat al اچھے ستبہ ضلع مبارک کا برو کا والا نام سے خدوں کی مشینری اور اسمبلی منظور کر کے اور قانونی شکل اس مل ہے ملحم کا نام لہاد حاظیر حقیقت پسندانہ ملا خور تم اللہ کام و کرم اس طرح کا تبصرہ پاکستان کے کسی اندر نہیں ہوا لانچی ملو حکومتوں کے دباؤ تھے آنے والے ملا اور شہدیں گی ایسے بھی امید رکھنے والے <سؤال> فلا جبان بڑی بڑا پرسن ہوں بڑے رنگ چ بول دوام پاسا بھی رکھ دے شیتان آسا بھی رکھتے ہیں سیاست کی اب بھی سیاست کی زبان سیاست شرارت اس کی زبان مستر جناح ادی بکواس کے مطابق بڑی مناسبان ہوتی ہے ایسی زبان بولتے نو کہ عوام سمجھ ہے سارے حق بول دیں تو حکومت والے کمنٹری ضرور کرالا سبل لال صرف ایک پاشا ہی جانے ایک پاشا ہی آسان رکھنا نہ عوام والا پاشا نہ حکومت والا اللہ رسول والا پاشا پہلے نمبر پہ میں گپت گو طرح کا تشکر کے اسلام کے نام پہ اسے ووٹ منگل और वो देड़ दे। ताला इसलाम दे दे वोट देखे अल्लाह तलालो गर्म इस नतीजे से पहुंचा सा की इस्लाम नाम से वोट मंगना भी तो प्रेम वोट देना भी तो प्रे बाकी पार्टिया बाकी निजाम वास्ते वोट लेना देना कटू इस्लाम के, के इंतिहाई परेशान होनी है सदार जो अल्ला सालय सिफारिश होनी सीना खुल जाना है जो सोने में मेरा सीना खोल है सब वास्तव ले Islam کے اسلام واسطے بہت منگ کا مطلب یہ دنیا اختیار ہے اسلام نام یا کام نو تک قبول کرو یا کرو اور یہ اختیار اتنے ہوں ع امل جائز المل ہو اسلام ہر کسی واسطے واج بل امن واج بل اتھے اختیار کی کوئی گنجائش نہیں بنیا باپ کا حکم ہوگا ہوشد کا ہوسل کا ہو उसे किसी ने किसी की राय नहीं पुछनी वोट नहीं पुछने हर सूरत उस शागिर्द मुरीद मुलाजम के वास्ते राज्य कोल अमल होना उन्हें सुनना आखना ठीक है मन कबूल मत करना واجب امر جہاں حکم ہوتے پیار نہیں ہوتا جب پیار سرت تو ہے نہیں سر کا مقصد کی میری گل نہیں سمجھ رہا یار تو ساتھ ہو سانو یہ پیار ہے اللہ کے حکم رکھ کر قبول کرتا ہے کسی کو میرا پیار اور جہاں یہ سمجھے میرے پیار ہو کا سروسی یا مسلمان گا ہوگا کچھ پوچھنا سی مانا سارا اسلام قبول ہے یا نہیں वोट दोगे या नहीं दोगे नहीं दोगे तो क्या इस्लाम देोगे तो, तो, तो आ जाएगा मेरा की मतलब है एक गल्ले मुला है मंगे वाले तो बिमान है सिर्फ नए तो वाले दोनों सारे बैमान है अल्लाह का कुरान सुनो गल्ला रूदा सूरत आफ्ताब सुबह آیت نمبر چھتیس پشادر پانی فرما وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا اللہ, اللہ, اللہ فرماندمان ایمان عورت یہ حق نہیں بنگا کہ اللہ رسول امن کر دین حار ہے مطلب یہ نکلیا جب اللہ تعالی نے اللہ تو اس رسول پاک نے حکم تو بعد ایمان آئے مرد عورت تو اختیار نہیں کر پڑی وہ مطلب نکلے گا کہ جڑا اختیار سمجھے گا وہ کاخریتے گا اور سادہ اختیار نہیں رب پابند حکم دے رسول پاک وہ حکم دے پابندا وہ مطلب وہ ملے گا ٹھیک ہے نا دوسرے آئے فکری سرا ہوا چہنا <سلام> اللہ ایمان آلیان والا والا اور مانگ اور پورے درانٹ چلان موٹی موٹی فلاں کٹے ہو کے من سابت کرتے ہیں جلا کسی ساتھ فرمایا ہوئے ایماندار جیسے وہ آخری ووٹ کو کا سمجھ آیا گی یہ ہوں جاپے وکیری کھڑی ہے فخر فائد ہے کتابیں گے لے جانا کہا میں کرام نبی پاگانے کرام کے بعد دسیا جی جب قرآن وزیر اترتا پرانے حکیم اترتا ہے کوئی حکم آ کدی ہر پاک نے بھی شاید پوچھا سی چاہیے دکھ لوا واپس کبھی ہرور پاگ اچھا ابو بکر بھی مولا علی بھی سہ پن سے بہلا حسین بھی سہ پنکھا بھی سا پنکھ ہے پر اج کا کلا جا مسلمان بڑا پلا ہے ہم ووٹ لیں گے ووٹ دیں گے ووٹ کرائیں گے پھر اسلام کی ہو سکو ایک ہے رائے پوچھنا نگاہ آتے رائے پوچھنا نیلام چلاو چلاو اسلام اپنے آکام کی خاطر رائے نہیں پوچھتا کہ فلانیہ کٹ ہونا چاہیے کہ نہیں اسلام جو رائے پوچھ رہا ہے تو صرف اسلام دلاو والے بندے کے انتخاب پوچھ رہا ہے <laughs> نظام کا انتخاب شخصیت کے انتخاب کا فرق کی پتا ایک ہے لوگوں نو پوچھنا گل سمجھ ایک لوگوں کو پوچھنا دنیا سان اسلام چاہیے کہ نہیں اگر کوئی ان انتخاب عوام عوام خواہ سابق کرتے وہاں عوامی رائے اسلام انتوامی رائے خال نہیں ہوتی چلو جی پوچھا بھی جاوے کہ کوئی شادت یہ کر دے اسلام کی چودہ سو سالہ تیرہ سو سال تاریخ یعنی جہاں اسلام کے دور ہیں ان کو دور میں اسلام کا دور ہے جیسا میں گل کر لیا. اسلام کے ادوار کوئی مائی دلال ہے سابت کر کے صاحب کرام تابہ صبا تابئین علم مستحدین اور امائے ربانی اور یا کرام سو یا نے واستے کسی کو کچھ ہے ہونا چاہیے یا نہیں میری نک وڈو زبان کے سات چھٹو اگر کوئی فلا نورانی نیازی نے منع آ رہا کاری کا منع ہاں جی جناب جی اسلامی شیلانی والا یہاں نے منع آگر لال محبوب کرتے مباق ڈال دوں یہاں بیٹھا ہے آہ, آہ, آہ, آہ, جی اپنا, اپنا, اپنا, صاحب اپنا فادری حضر صاحب حضرت صاحب میرے چھوٹے حضرت ہو سکے حضرت زمین واسطے لوگ تو پوچھا گیا ہو رہے اوے ہر چور اسلام نہ چلائیں کون اسلام دلا اور ایک تیرے ملک کے اندر کی کوے ایک پارٹی اٹھے گی سوشلزم کے نام پر یہ پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس ایک اور نظام ہے ایک اٹھے گی مجرم لیگ وہ آئی نے پاکستان اور دستور پاکستان کی ووٹ لڑے گی اور ایک اٹھے گی فلامک پارٹی ریاضی کی یہ کس لیے یہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے اللہ قبیلا نظر اور دور یہ بھی آپ مرسوت کے پترو تنا نہیں پتا واپس نہیں کر سکتے سونا ہاں نہیں آج بھی آ کے لات کی رات رد کرے کابر ہو گئے سارے میں چاہتا میں کل کتنے کا پڑا الناس <سؤال> میں کسمیا پیا کرام نکل <سؤال> بندے روزانہ نکا اپنا کرا لینا چاہیے شام نواں کیوں کوئی پتہ نہیں سبر ایک فرق کر دے چاہا فٹ پہ آپ حا نے جو فرمایا جو لوگوں میں ہو جب کا صبح موم میں ہوگا بندہ شام میں کافر ہو جائے گا شام لو میں ہوگا سویرے کافر ہوگا ایمان سال کا <سؤال> ووٹ پانچ کلے بندے کا پر حدیث ہے سویرے مو میں تو شام میں کافر کیوں سا آپ ہے حدیث غلط ہوگا تو میں آپ کو شین لائیں دیکھا حدیث پاپروں کی آنکھوں میں افسوس سے بجائے کا کیا رکھا جائے یا اپنے ایمان جائے یہ سوچ رکھنے کی وجہ آپ کو بنا ہی آتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا کہ نہیں منٹ خالی بات کوئی داری والا آئے کوئی داری لگا آئے کوئی جبے والا آئے کچھ شرک آئے کوئی سکن والا آئے کوئی ٹوٹی والا آئی پینٹا آئے جہاں کنجر آئے ووٹ نہیں پالا تو نہیں تو مرکز تو مرو گے اللہ جس گھر میں قرار دیتا انہوں نے بہت ہی من اگلے <سؤال> میں خات کی تشریح کر بہت آیا ساتھ سیلری کا ملکوں کام لولا لنگڑا پہلوان بہمان تباہ کر گیا قوم نو نام راج نہ ہی ہوتا دوسرا بڑے کام کر کٹو پہ میرا دفسر ہے اس حوالے کیونکہ میں اسمبلی کی کھٹو چڑھا کر جب مو رہے میں بنیاد رکھتا میں خوبصورت کرسرے نمبر سے میں اسمبلی سے بول رہا اسمبلی جیسے خدا تے خدا کے سنبھالیا ہونا گورو سی برادری ملون اسمبلی خدا رسول کا مقام سنبھالیا ہوا ہے اے خود کو فراؤن واگوں کچھ رکھنے اور انہوں نے مشرق نے حرام کیتے حلال کرتے پر ہرام کے حلال حرام کے حرام کیتے ہلان یہ مقام اگر ہے کہ جو کرے گے صرف اللہ رسول دے <تصفح> اللہ تعالی! کسے دے ایدن دی لوڑ کوئی کوچن دی بھی لوڑ وہ جو چاہے حکم جاری کروا حضرت امل اسلام کی شریعت مبارکہ میرے نکاح وہ چاہ کرے مالکے وہ اگر ساری اندر اس کو حرم چکرے کے وہ جیوے کرے شانشا بدل دی جائے یہ رب ہے یہ مالک ہوا کسی کو رب کا یوسم یوس اللہ ہے اللہ نہیں پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ تو نہیں پوچھا جانگا گا میں پوچھوں گا تم نے کیا لال دونوں ذرا سلاحا ہے سمجھا رہے کی گل نہیں آئی تو نے اس شریعت کے اندر پتلا حکومت جی مطلب کلانا بن جائے آپ جیسے مرضی آیا حلال حرام کی جائیے کسرت شرک مسلمان کا ایک کام ہے کہ وہ اللہ رسول کے حکم ناش کر حکم ہے اپنا نہ بناؤ رسول حا بیٹری اللہ تعالی کریم تو عیدم کا پابند نہیں لیکن نبی پا اللہ تعالیٰ ہر نبی رسول اللہ کے ظلم کوئی قانون حکم نبی کاری کرتا ہے نا اس پچھے اللہ تعالیت ہوں سارے پاس نبی اللہ تعالیٰ نے آم رکھا بروتے رسول حکم منگو رہے تو اللہ کے اندر ہوں فرق کوئی نہیں کوئی تو بعد آ حضور کے دل فائر آشدین حکمے بل رہے ابھی بکروڑ میرے پاس جہے دو شخص آنگے ابو بکرو ہومر بھی انہوں نے پیروی کرے حکم جہ لا دیکھا دوسری حدیث والے سنتی علی سنت نابو نہ پیاحال پار میری تو مضبوط نپڑی ہوگی نا وہ خدا فرمایا ہے کہ من پوسی اور چلے آ جائے آ کے ہر روانہ بدل گیا بھاوے آ کے نواں دورے سے بھاوے آ کے سوچے دوسرا میرے خلیفے جہاں ناشتے ہدایت والے ہیں انہوں نے سنر طریقے کوئی نا سادہ کے اندر چار راشدین حضرت نا حسن پاک خلفۂ راشدین حضرت معاویہ سرکار کے خلفۂ راشدین کے حضرت ملک وزاروں کچھ لکھے حضرت عمر نظیر رضی اللہ تعالیٰ آپ خلفۂ راشدین کے جڑا ہے کام وہ ساڈے واسطے کیوں لازم کا حکم ہے اس واسطے حدیث رسول نے کدھر اگر لازم ہوا ملنے سے بن گئی ہوں سمجھ لگ رہی ہے سلطنت براسک تو فرق کرو لاز کرو براثر اسمبلی اسے برف سے اسمبلی کی سنو डर न्याटे हो जा का सतीका पा पा उस खाके सुन वो सुने दो करती है چاہے تو یہ چاہے تو یہ ملاپ کو حلال کر دے چاہے تو خدا کے حکم کو توڑ کر نیچے پھینک دے یا اپنا حکم جاری کر دے اللہ امر نی ویکھتے اللہ کے قرآن شریعت نہیں دیکھنے نے قانون یہ قانون بن دیے شریف ہمیشہ اللہ کا مقابلے قانون ہوا اور جدو پڑا دیں پھر یہ کر دیک کرو قرآن حدیثی دن سے قانون بنا کے سارا کچھ بنا کے اپنی نزی کا بنا کے پاکی کر ہیں قرآن حدیث جو مروڑ کے اس سے متاثر کیا کر سکتا ہے یہ نہیں یہ کیا قرآن حدیث ہے جی تو یہ نہیں آپ کوئی قانون قرآن حدیث کے خلاف نہیں بنایا جائے گا مناطف بنایا جائے گا سمجھ کوئی قانون قرآن حدیث کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اسلام کا ہوتابکے ہوا چاہیے اسلام کا جو ادار میں حکم ہے قانون بن رہا ہے پھر جی شاطانی ع عجیب جمہوریہ کا مطلب مخلوق نہ بنایا اسلامی کا مطلب ہے خدا نے اپنا خدا نے جمہوریہ نہیں ہو سکتا جمہوریہ اسلامی نہیں ہو سکتا جمہوریہ ہے اور اس کا مطلب آرام کا کرو جمہوریہ کا کرایا اسلامی ہے مانے نے بنایا تو مخلوق نے بنایا کیا نا کٹھے ہوتے مخلوق نے بنایا قانون کا بنایا بنایا قانون فوگید ہے شرکت میں کٹھے ہو گئے معلوم ہوا یہ پاکستان کس کام سے جم ہو رہی ہے اسلامی میں ایک حوالہ کرنا تھا لارڈ سروڑ کا مشرقہ انیس سو اٹھ کا سنایا تھا نا اس کیا آتے سیاسی آزادی تیار تیار ہیں لیکن جیسے بندے تیار ہوئے سارے کلچر سے, کل سے تحریر اور تعلیم کے اندر رکھے ہو لیکن انگریز حکومت ایک لمحے کے لیے آزاد اسلامی ریاست گواراسر تیار نہیں ایک لمحے مطلب اسلامی حکومت سانو ایک چٹ واسطے بھی دنیا کے کسی لکڑ سے قبول نہیں قبول ہو گیا معلوم ہوا یہ اسلامی نہیں گوارا ہے اسلامی ہوٹل پہ گوارا افغانستان گیا جا قانون اسلام کا ہوتے ہونا ہوتا ہے مجب ہے لکھا اخبار آیا مطلب آئی ہے نومبر سولہ نومبر دو ہزار چھ سولہ نومبر دو ہزار چھ کا جنگ اس کہ چونکہ اس بل کا مقصد ایسا قانون لانا ہے جو بالخصوص دستور کے بیان کرنا متاثر اور اسلامی احکام سے مطابقت رکھتا ہو ان کو ایک کہ اچھا ایسا قانون بناو گے اسلامی احکام سے مطابقت رکھتا ہو یہ مطلب یہ نکلا اگر قانون ہو رہے اسلامی حکام دیکھ رہا ہے ہم اسلامی قانون چلا رہے ہیں اسلامی قانون ہی پیش کر رہے ہیں اسلامی پیسہ یہی آخر کہ قانون ایسا بنا مطلب تک اچھا ہوئے گا اسلامی آسام دار تو لوگ سف تو لگا سب کو چیزاں یہ وکری وکری سمجھ آ رہے نکو بات نئی بات بھی حرام کرنا تو جس کام کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حل کرنا بھی لگا گئے نہیں آئے اقائب کتابیں سارے اچھی اسلام دیا کتابوں میں لکھیا ہے حرام نو نلال کرنا بھی حلال جناب حرام نو کرنا بھی خوش ہوا کیوں اس شریت کا انکار ہے شریعت بدلنا بہت میری سریت بدل والا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو آگے کی اسمبلی حرام نو حلال کر دی حلال نو حرام کر دیبلی ہے سمبلی تو پتہ لگنا بچوں کے دوسملی بندہ اسمبلی کی بخلا من بندہ کس ہو جائے گا یارک کہنا سوتےن جی اسمبلی یا سوتے کی ہی ٹھیک ہے تھوڑا سا چلنا دو چیز کا لینا چلنا تیسرا ہم دل کے حوالے لگائے بول رہے ہیں کیا حقوق اسمام رنگا کے ہاتھ کو حقوق اسمام آپ کو حقوق کی حفاظت کا بل سمجھ آپ اور اس میں انگلاز کے محلوں ساوٹی افراد بولنگ دن کرو مرحبت بچائر مرحبت بچائر دسکو نہیں کیا بچائری خود کو کاؤں خوب کنک کبا خود رہے ماشادہ مرحبت بچائر آن سر ورد بیانے پاک کہ اوڈ سا میں خود محبت بچائر خود رہے بچائر خود بچائر خود رہے کون بچائری خود رہے خود بچائر خود کوئی کو سوچ، کوئی اپنے جاتے اپنی خوش نیو میں اوکے دکھا لیکن شہر کا نام شہر کا نام اگر کوئی آدمی رکھتے شہر نام بدل تھوڑا بن جائے اگر کسان کا نام دکھ سکتے بن جائے اگر مستی چاہتے تھوڑی بن جائیں گے سور کا نام ہرن رکھو شہر تھوڑا بن جائے گا شرم کا نام کمان رکھو تو ایمان نہیں بن سکتے سر کا کے حکومت رکھو تو جس کے اندر چھوڑے باقی वो करनी है पहलों, आटी नेंशी। आटी नेंशी नुआ है के पाकिस्तान दो हजार दो मंजूर को लेसौना जराइम पर खिलाफ अमला हरूद का आरटील پہلے نمبر پہ جنرل حکومت آرڈینس کا مانا کی ہے لفظ کا لفظ کا مانا کی ہے تو میں نو کے حوالے میں لکھا ہے قانون آر بی قانون جنرل سے اللہ کا قانون ہمیشہ واسطے وہ بختی سے آروی جو مطلب کس قانون آپ کے وہ پاٹ ہو جائے لفظ <تصالح> نے باغل <سؤال> بنایا <سؤال> ہوا ہے سمجھا <سؤال> نہیں ساڈی چار کو سمجھتا کیوں نہیں چار تھا سارے اگریزر ہو جا رہا اللہ کے فکل बिहुन अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह چار کبکے تو چار سب کے بندے میں کتاب تھریا ہے میں <سؤال> سیون دینا چاہتا تھا کہ جو کچھ کر رہے تھے محنت اور گائے نہیں پی چاندی چھاتے بھر کے گمراہ گائے آ رہے تھے سمجھ آئے نہیں پوچھا آدمی نہیں تو کرتے اور جاری کرتے کرتے I don't know. ستہ نمبر چھ سو دو دفاع نمبر چھ دفا نمبر, نمبر آرڈینس آرڈینس بھی دفاع نمبر چھ آرڈینس جناب متعلقہ ہیں انہیں سب کیا کسی شخص کو صبر کا منتقل کہا جائے گا اگر مرد یا عورت میں کسی مرد یا عورت سے جیسی کی صورت ہو جس کے ساتھ وہ جائز طور پر شادی شدہ نہ ہو جی غیر حالت میں سے کسی گیش نے مناسب کی ہو اس کو وکیل کیا کسی شخص شخص مرد بھی عورت بھی جیسا مطلب مطلب مرد چکرم بنا کرے, کرے مرد نہ جان کا برارا دے کے یا میرا مطلب ہے کوئی ڈاکٹر جس طرح تیرا ہاتھ یا ستاروں لا دیا گا یا مار دیا گا یہ ہاؤس جان کی ہلاکت ملے تو لے جائیں سارا لمشیا تو ہوئے کلاس بوٹا چکے لے گئی سنگوائی پتا ایک روپئے کما دے کے ساری شریعت کے مطابق سزا صرف گرین سنسار کرنا یاد تیسری سزا آئے تیری جناب نہ سزا موت آسی نہ عمر قید بیس سال تحت نہ سال تحت نہ دس سال تحت بندہ آلیاں تو ہٹ کے کوئی ہوگا بناوے گا وہ نہ پھر اسلام کو ہار کے نبی ڈش میری گل گلو बस बोल। जरा पर आओ तो रहा हूं। ج حقل آدیا گیا بنا دل چک تین سو پچہتر باضرہ کے پاکستان سے بھی بنا دیا انہوں نے کہا آن کسی مرد کو یعنی مرد جرم آداز ہونا پڑھائی اور <deadline> <everyday> <strang deadly> <Django> <inaudible> <Bam goodbye> نے مدرسے کی تعلیم نو کر درخت یہ لفظوں بھی گہرائی نو پہنچنے رنگ شامل اس رنگ کیا مسئلہ رنگا روانہ ریوالور وغال کے نہم سردارے ہے نہیں خرچہ پابندی لانی پڑی تو خرچہ نہیں تھے رواج وہ سمجھ آئیے نارے اجکل کا دور ہی نہیں رواج مرتے ہیں ماسوس ہو سگا رکھا کی رکھا جلدی سزا ہوتی ہے سزائے قید جو کم سے کم پانچ سال یا زیادہ سے زیادہ پچیس سال تک ہو سکتی ہے کی جائے گی اور جرمانے کی سزا کا بھی ہوگا مطلب سال کی جرمانہ ہو مطلب سال سے بردن انگریزی حساب نال جیل مہینہ جڑا نا وہ سات دن کا ہوتا ہے سات دن رات پکڑ ہر دن وقت ہر رات مت کسی میری گل نہیں سب جیل کو باہر کن دنوں کا مہینا ہوتا ہے فیصل رکھنا چاہیں ریاضی کام کرتے تھے یعنی فیصلوں میں چھوڑا پھرا میں پوچھنا ہے تیرے ہے سرف کام کے نام ہٹارے دکھاؤ ربی میں وہ سنبھی واپرے کہنا مدد کرنا مدد کرنا پورا لانک پویٹے جھوٹ خراب چکردیا یہ سارا سب کچھ میںراہ لے <سؤال> گرافا میلوی بچے سارے <سؤال> مہینا ہوتا کٹا دن کا دن کا دو جائے ہریاح بناوے وہ بڑا موچی ہونا چاہیے نہیںلوڑا پگن لال پنجاب یونیورسٹی نے کالج کرتا ہے کام رہے آپ کے بزرگ لوگ اندر بیٹھ کے تھوڑے ملے کھیتی بار نکلے سے پھر ترم کرے وہ ترم پہ جان رہا کبھی دل <سؤال> کے نہیں ہو لائی دے اندر کانون کا خطرہ شاہد کئی کھنگر 80 80 سال دے کھنگر شائلا نہیں اگر اس سے صحت اپنے ماند انٹ ہو ماں سکتی کرتے پتا نہیں ہوں تیرے انصاف ہے تو صرف سامان قرآن کے پاس ہمارے اماموں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ہے ڈاکٹر کے پاس انصاف ہو سکتا ہی نہیں ممکن ہی نہیں بہت زیادہ کھولوں طرح پانچ سال رکھے پر پر صرف مرد آتے نے کنے دائی سال ڈھائی سال صرف چھٹیاں بھی چل رہی رہ جانے کن یا ہونا ہاتھ بول ہو رہے ہونا سی ہو اسمبلی ہے کسرتی قانون ہے آئن ہے کفرتا لکھ لاکھ بنا بنا لیا چلاو والے بچا رہے سارے لکھ لاکھ کروڑا لانا مگر کر کے حوق کا خیال رکھے اسلام آخر جباخا مارو یا کر کے مار سو رو اسلام کا مقصد مسلمان بھی ستنا رو گئی نا ضرور جو ضرور اسلام سدا اسی بتی رکھتی اسلام میں نہیں آسدا کام ہے یہودی کاب ربا دیا ٹولا ہو جب یہ ہو سامنے سونے بدلے پہ کسی کی قسط نو ہاتھ پار کی جی کر گے سال ان ہے سب پہ رہے اگریز لال کی نسل پاکستان کے شیطان شروع لے کے تھے تک یہ سارے جرم ہوا رب چاہتا ہے پسند فرما جرم نروور سزا میں, میں, رکھی ہوئی ہے جرمانہ کرو کوئی مرے نہ مرے سی اسلام جرمانے کی سزاج لگی لگا ل پتر لٹرز تو پچھے دس مگرا ہےفتر <sk vemos> <beers> <laughs> <laughs> <laughs> نکل رہے ہیں اچھا نکلنا چھوٹا سا چکے نکلانا چکن کرا دکھائے بدر لوگوں نے کا کرو تو ساتھ کو کا کرو تو تھانو لگے کوئی نہ ستا نہ ستا ٹھیکو نے تو ملنا کتھے کے ڈاکو سال تک ملنے تر گئے گئے دو سال اندر نہیں چلے اجرا فیر اندر گا چلے میرے کبھی فرمایا میلان میں سور بے سور اسمبلی کے حکومت ہوئی سورہ بھی کسی سکھ کی نسل چھتری نسل پتنگ کی نسل آتی ہے یہ بھی نقل آتی ہے ایک دوسرے کو تنظیم ایک دوسرے کو ہر ہم کٹھے ہو کے ساتھی میں دو سالاب لے اللہ ہمارے ہاتھ ہے حکوق کیوں کہ ہونا اِسے بلطان نوٹ پندرہ شوال چودہ سو نومبر دو ہزار تمام یہ تمام متعدد چکر کی طرف سارے پہلے نمبر کا لکھا ہے میرے بارے میں لکھا ہے نا لکھا ہے ہات کے شرارت شرح ہوگی جانا محلہ تو پولیس تھان کو لے جس مندر کو میں لے کے تر جاؤں سمجھ لینے شکل بنا دے کل بنا دے پھر شکل بنا کے بندے لیکن خریدی کپڑے دھو کر لیکن کتنی لائے گا کیونکہ سمجھ والا موم آخ لوف رکھ لے اور تیوتی آئے اور بنا کے دور دیا کتوں بڑا گاؤں کتوں کے شرطان پتا لگے گا سنی تو آم جانو پتا لگے گا دو سال دو سال دو سال مرکزی ہوں مشین بنا کی خاطر حکوم کے پیت کہ عورتوں چنہ مشین بنا ہے ہے ہے ایک قابل تدریج ہے امام غزالی فرماتے ہیں ہر سال اطلاع اور جو پتر بھی داخل ہوتی ہے مشغلی دبلواد کی ہے نبی پاک کی سلطنت رسم ہے پتر بھی ہے اگر اس اندر نبی پاک کی سلطنت کی مہرت ہوگی لے جا کے لینڈا جہاز کھلوا سیت والا پیشاب کرا میں پیشاب کرنے جانا تو لگے سمجھ میں خدا کی کرنا میں جارہ کل تجارت جارہ کل نذیر تجارت کوئی میرے خیال کوئی حالت آسا نہیں جہاں تزید رالا ہو مدد ٹھیک ہے